رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله نورکا مسلم شریف حدیث نمبر 408 فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولا علی ہی و بارک و کے محبت میں اپنی گمایا یا اپ میں اپنا پتا اپ میں اپنا پتا میں اپنی کے ناظرین اللہ پاک ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے ہم اس سے محبت کریں اس کے محبوب سے محبت کریں اس کے پاکیزہ کلام سے محبت کریں اس کے ولیوں سے محبت کریں اس کی کتابوں سے محبت کریں اس کے فرشتوں سے محبت کریں اور ہر اس کام سے محبت کریں جو اس کی محبت کی طرف لے جانے والا ہے کاش حضرت سیدنا عبداللہ بن فضل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب حضرت سیدنا یاحیہ بن معاذ راضی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو میں نے انہیں خام میں دیکھا پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا اللہ پاک نے مجھے بخش دیا پوچھا کس سبب سے فرمایا میں اپنی دعا میں عرض کرتا تھا یا اللہ پاک اگر میں تیری عبادت میں کمزور ہوں اگرچہ میں عبادت میں کمزور ہوں مگر یا اللہ میں تیری محبت میں کمزور نہیں رہوں میں رہو بے خود میں تیری بلا میں پلا جنہیں اللہ پاک کی محبت نصیب ہوتی ہے پھر ان کے انداز کیسے ہوتے ہیں ان کے دن کیسے گزرتے ہیں ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں جو اللہ کی محبت پاتے ہیں انہیں پھر کیا مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے سنیے حکایتیں اور نصیحتیں بہت پیاری کتاب ہے اس سے یہ حکایت عرض کرنے لگا ہوں حضرت سیم و ربی بن خیسم رحمت اللہ تعلع علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ ہمیشہ شب بیداری کرتے تھے کاش دوستوں کے لیے تو جاگتے کاروبار کے لیے تو جاگتے ہیں اور نادان لوگ گناہوں بڑے چینل دیکھتے ہیں اس میں بھی جاگتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں کیا کیا پڑھتے ہیں کیا کیا سنتے ہیں کبھی کوئی رات ایسی بھی تو گزرے کہ رب کی یاد میں ہو سبحان اللہ سر سجدے میں ہو اور ندامت کے آنسوں ہمارے بہ رہے ہوں اللہ پاک سے ہم جنت کا سوال کر رہے ہوں جہنم سے ڈر رہے ہوں اس کی رضا کا مطالبہ کرتے ہوں اس کی ناراضی سے تھر تھر کاپتے ہوں کاش تو یہ اللہ والے یہ تابعی بزرگیں حضرت ربی بن خیسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ربی اللہ تعالی کی صحبت میں رہا کرتے تھے ان کی بیٹی نے عرض کی ابا جان اللہ پاک کی مخلوق میں سب سے افضل کون ہے فرمایا بیٹا ہمارے آکا مولا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل والا یہ سن کر بیٹی کہیں لگی حرمت مستفیٰ کا واسطہ آج رات آپ سو جا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ربی بن خیصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ, اللہ, اللہ, اللہ پاک کی بارگاہ میں ارض کی یارب تو جانتا ہے مجھے رات جاگ کر تیری عبادت کرنا سونے سے زیادہ پیارا ہے لیکن میری بیٹی نے تیرے محبوب کا واسطہ دیا ہے اس لیے مجھے آج سونا پڑے گا آپ آرام کرنے لگے جب سوئے تو کیا دیکھتے ہیں شہر بسرا میں موجودہ عراق ایک نمونہ نامی خادمہ ہے جو جنت میں ان کی زوجہ ہوں گی صبح ہوئی تو حضرت ربی بن خیسم رحمت اللہ علیہ شہر بسرا کی طرف روانہ ہو گئے جب بسرا والے کو پتہ چلا کہ حضرت ربی آ رہے بہت خوش ہوئے اور آپ کا شاندار انہوں نے استقبال کیا جب حضرت سیدنا ربی بن خیسم رحمت اللہ تعلع علیہ شہر بسرا میں داخل ہوئے تو پوچھا یہاں کوئی میمونا نامی عورت ہے لوگوں نے عرض کی آپ اس دیوانی میمونا کا پوچھتے ہیں جو دن میں بکریاں چراتی ہے اور پھر اس کی مزدوری سے کھجوریں خریدتی ہے پھر ان کھجوروں کو فقیروں میں تقسیم کر دیتی ہے رات کو چھت پر چڑھ جاتی ہے اور کثرت سے روتی ہے حضرت ربیع بن قیثم رحمتہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا جب وہ روتی ہے تو کیا کہتی ہے لوگوں نے کہا وہ کہتی ہے تعجب ہے محبت کرنے والے پر وہ کیسے سو جاتا ہے حالانکہ محب پر تو نیند حرام ہو جاتی ہے اللہ اللہ یہ سن کر حضرت ربی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ پاک کی قسم یہ دیوانوں کا کلام نہیں مجھے اس کے پاس لے چلو لوگوں نے ارض کیوں تو جنگل میں بکریاں چلا رہی ہوگی آپ اس کی طرف تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ میمونہ نامی اس عورت نے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں وہ نماز پڑھ رہی ہے آپ نے دیکھا کہ بکریاں چل رہی ہیں اور ان بکریوں کی حفاظت پتا کون کر رہا ہے بھیڑیا بھیڑیے ولف جو ہیں وہ اس کی بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں حضرت ربی بن خیسم رحمت اللہ تعالی علیہ بہت حیران ہوئے کیونکہ بھیڑیے تو بکریوں کا شکار کرتے ہیں اور یہاں بھیڑیے بکریوں کی حفاظت کر رہے تھے آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ دیوانی جو ہے وہ نماز سے فارغ ہوئی تو میں نے کہا سلام و اے میمونہ سلام کہا تو جواب دیا ولئی کا سلام یار ادیب فرماتے ہیں میں نے پوچھا تمہیں میرا نام کیسے پتا چلا کہنے لگی سبحان اللہ مجھے اس ذات نے آپ کا نام بتایا جس نے پچھلی رات خواب میں آپ کو خبر دی کہ میں جنت میں آپ کی سو جاؤں سبحان اللہ لیکن یہ وعدے کی جگہ نہیں ہمارے درمیان وعدے کی جگہ ہے جنت حضرت ربی رحمت اللہ تو نے پوچھا یہ بھیڑیوں اور بکریوں کے درمیان یہ کیا معاملہ ہے یہ کچھے کیسے ہو گئے میمونہ نے جواب دیا جب میرے دل میں اللہ پاک کی محبت پیدا ہوئی جب میں نے دل سے دنیا کی محبت نکال دی تو اللہ تعالی نے بھیڑیوں اور بکریوں میں سلح کروا دی پھر اس نے کہا ہے ربی مجھے میرے مالی کے حقیقی کا کلام تو سنائیے مجھے اس کا کلام یعنی قرآن سننے کا بہت شوق ہے حضرت ربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تلاوت قرآن شروع کی یا المزمل قم اے جھرمٹ والے اے جھرمٹ مارنے والے رات میں قیام فرما سوا کچھ رات کے آپ ترے سور مزمل اور وہ میمونہ نامی اللہ پاک سے محبت کرنے والی ولیہ وہ سنتی اور تڑپتی تھیں روتی تھیں حضرت ربی رحمتہ اللہ تعالی علیہ سور مزمل کی تلاوت کرتے کرتے بارنی اور تیروی آئ پر پہنچے اِنَّ بنگلی ماں ترجمہ کنزولی ایمان بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ اور گلے میں پھنستا کھانا اور دردناک عذاب آپ نے جیسے ہی آیتیں تلاوت کی تو میمونہ ن... نے توڑی ماری اور نیچے گری اور اس کی روح پروا کر سبحان اللہ حضرت ربی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں پریشان ہوا تو اچانک میں نے عورتوں کا ایک قافلہ دیکھا انہوں نے کہا ہم اس کے غسل و کفن کا اہتمام کریں گے حضرت ربی فرماتے میں نے پوچھا تمہیں اس کی اطلاع کی انتقال کی خبر کس نے دی انہوں نے بتایا ہم اس کی دعا سنا کرتی تھیں یا اللہ عزا مجھے حضرت سیدنا ربی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے موت دینا جب ہم نے سنا کہ آپ اس کے پاس تشریف لائے ہیں تو ہم نے جان لیا کہ اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرما لی ہے مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں یہ اللہ والے اللہ سے کیسی محبت کرتے تھے راتوں کو جاگ جاگ کر نمازیں پڑھ پڑھ کر ہر وقت اس کے ذکر میں اس کی یاد میں بسر کرتے تھے کاش ان اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں کا صدقہ ہمیں بھی مل جائے اور ہم بھی اپنے رب عزل کی محبت میں رات گزاریں کس طرح سنیے سورہ فرقان آئٹ نمبر چونسٹھ میں ارشاد ہوتا ہے سوجیا اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام اللہ اللہ اللہ, اللہ سبحان اللہ جو اللہ کی محبت والے ہیں ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں قیام میں سجدے میں کبھی قدموں پر کھڑے ہو کر رب کو یاد کرتے ہیں کبھی چہرے کے بل سجدہ کر کے اپنے رب الزل کے حضور کہتے ہیں سبحان اربی یل اعلا سبحان بی یل اعلا کاش مانل دیشم آ تری طرف لو لگی رہے اوا مانل دیشم آ تری طرف لو میں ہاں تو اللہ سے محبت کرنے والے اپنی راتیں کیسی بسر کرتے ہیں سبحان اللہ سنیے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر سولہ میں جی ہوں خوف خوف ان کی کروٹیں ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتی ہیں اور وہ ڈرتے اور امید کرتے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خیرات کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے اللہ سے محبت کرنے والے راتیں کیسی بسر کرتے ہیں سرحدار میں ارشاد ہوتا ہے ان المتقین آخذينَ ما آتَهُم رَبّهُم إهُ كانوا قُبنذكَ مسنين كان قليلَ مِن اللي كان قللَ مِن اللي ما يَج ما يَزرون بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اپنی رب کی آتا لیتے ہوئے بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرنے والے تھے وہ رات میں کم سویا کرتے تھے اور رات کے آخری پہروں میں بخش مانگتے تھے اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ اللہ اللہ پچھلی راتی رحمت رب دی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے عبادت کا شوق عطا فرمائے رات کو جاگ کر اس کے پاک کلام کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے تحجد کی توفیق عطا فرمائے جاگنے کو تو کتے بھی جاگتے ہیں ڈاکو بھی جاگتے ہیں دہشت گرد بھی جاگتے ہیں مگر جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ کی یاد میں جاگتے ہیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم